عشا فرمایا مزل الدی نہ یون فکو نہ اموال ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کم ازلی ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے ام بتت سب بلا وہ ایک دانہ سات بالیاں سیون بالیاں اگاتا ہے فی کل سم بولا می ہر ایک بالی میں سو دانے ہوتے ہیں ایک دانہ آپ زمین میں بوتے ہیں تو اس سے ایک گندم کا پودا نکلتا ہے اور جس پر گندم کے دانے لگتے ہیں اسے بالی کہتے ہیں ایک دانہ آپ نے خاک میں ملایا تو اس سے ایک پودا نکلا جس میں سات بالیاں ہیں اور ہر بالی میں سو دانے ہیں ایک کے بدلے آپ کو سات سو عطا کیے گئے یہاں پر ایک مثال سمجھائی گئی کہ جس طرح ہم ایک دانہ زمین میں بو دیتے ہیں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے یہ دانا فنا ہو گیا زمین کے اندر چلا گیا مگر اس کا سمرا اور اس کا پھل ایک کے بدلے سات سو میں ملتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایک روپیہ اللہ کی رام میں دیا وہ ایک روپیہ مجھ سے چلا گیا لیکن اس ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سات سو عطا فرماتا ہے جیسا اخلاص ایک کے بدلے میں دس سے لے کر سات سو تک دیا جاتا ہے اللہ یضاعف می شاخ اور اللہ جس کے لیے چاہے اس کے لیے اور بڑھا دے کچھ سات سو میں اللہ کی رحمت مناسب نہیں ہے وہ جسے چاہے سات سو عطا فرمائے اور جسے چاہے اس سے زیادہ عطا فرمائے علیم اور اللہ وسط والا علم والا ہے اللہ فقوی اللہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں سما پھر لا یوت بعنا معقو من والا اذن۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور کسی کو ستاتے نہیں ہیں تکلیف نہیں دیتے ان لوگوں کے لیے یہ فضیلت بیان ہوئی لہوم اج را ربین ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہ ولاحم یا زنون ان بندہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے مزلوم کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کی مدد کر لیتے ہیں تو پھر جب دیکھو احسان جتلاتے رہتے ہیں سناتے رہتے ہیں بسا اوقات وہ تنزیہ جملے بھی کہہ دیتے ہیں جس سے سامنے والے کی عزت مجروح ہوتی ہے اس کی دل آزاری ہوتی ہے قرآن مجید فقان حمید نے ایک اصول بیان کیا ارشاد فرمایا قول معروف اچھی بات کہہ دینا وغیرت اور معافی مانگ لینا خیر من اس صدقے سے بہتر ہے یت کہ جس کے بعد ستانا ہو یعنی کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آتا ہے آپ کا عزیز ہے رشتے دار ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے لیکن آپ اس سے معذرت کر لیتے ہیں قرآن مجید فقان حمید نے فرما یہ اس سے بہتر ہے کہ صدقہ دینے کے بعد خیرات کرنے کے بعد اس کو ستایا جائے انے دیے جائیں اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اس سے معافی مانگ لے اس سمجھانے کے لیے ارض کیا گیا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دے خیرات بھی کرے اور اپنی نمازیں اور اپنی عبادتیں ضائع نہ کرے اب اگر کسی سے کہا جائے کہ ریاکاری نماز میں نہ کرو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نماز ہی چھوڑ دو بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کی اصلاح کرو اسی طرح صدقے کا بھی یہی حکم ہے واللہ غنی حلیم اور اللہ غنی ہے کسی کا محتاج نہیں حلیم ہے حلم والا ہے وہ تمہاری نافرمانیوں فرمانیوں پر بھی گرفت فوراً نہیں فرماتا دو باتیں یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اگر تم صدقہ نہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صدقوں کا حاجت مند نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہے نعوذ بلانگ میں ظالے کہ تم صدقہ دو گے تبھی غریب کپیٹ بھرے گا وہ اگر چاہے تو تمہیں غریب کر دے اور اسے مالدار کر دے وہ غنی ہے حلیم ہے اس کی ڈھیل سے عبرت حاصل کرو اور توبہ کر لو اس سے پہلے کہ وہ گرفت فرمائے کہ اس وقت تم کنجوسی کرتے ہو اور تمہاری پکڑ نہیں ہوتی تو وہ حلیم ہے وہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب گرف فرماتا ہے تو اس کی گرفت اور اس کی عذاب سے بچانے کی دنیا میں کسی کو طاقت نہیں یا ایمان والوں لا بالمن احسان جتلا کر اور ستا کر تانے دے کر اپنی نیکی کو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو کل اس شخص کی طرح یون فکو مال و جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے ریاکاری کرتا ہے جس طرح ریاکار کا صدقہ ضائع چلا جاتا ہے دکھاوے کی نیکی قبول نہیں ہوتی ویسے ہی صدقہ کر کے خیرات کر کے احسان جتلانا بھی صدقے کو ضائع کر دیتا ہے ریاکاری کی آفت سے بچنا بھی ضروری ہے اگر قرآن و حدیث کی مزید معلومات آپ حاصل کرنا چاہیں تو کیسے حاصل کریں یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے ریاکار یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں میں میری واہ ہو گئی میں کامیاب ہو گیا قرآن و حریض کی روشنی میں یہ میں معلوم ہوتا ہے یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے اور وہ شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تو جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ اگر کسی غریب کی مدد کرے تو بتائیے اس کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا ایسے ہی صدقہ کر کے احسان جتلانے والے کو بھی ثواب نہیں ملے گا پس ایسے شخص کی مثال کا مزوان جیسے مثال ایک چکنے پتھر کی چکنی چٹان کی سفوان چکنا پتھر چکنی چٹان الحی ترابن جس پر مٹی ہو تراب مٹی وابلن پھر اس پر تیز بارش گزرے افضل تصور کریں کہ پہاڑوں پر وہ پہاڑ جن کی چٹانیں چکنی ہیں یہ چکنا پتھر ہے اس کے اوپر اگر مٹی کا ڈھیر جم جائے اور کوئی اس پر اپنی فصل اگا دے تیز بارش آئے گی تو مٹی بھی بہہ جائے گی اور اس کی فصل بھی بہ جائے گی پس وہ تیز بارش فترا اور اس نے سلدا بنا دیا یعنی اس پتھر کو دوبارہ چکنا کر دیا ساری محنتیں ضائع ہو گئیں لا یقیو عَلَى شعیم مِمَّا سب جو انہوں نے محنتیں کی اس سے انہوں نے کچھ نہ پایا محنتیں ضائع ہو گئیں ایسے یہ دکھلاوا کرنے والا محنت کرتا ہے لیکن اس کے عمل کا کوئی ثباب نہیں دیا جاتا ایسی ہی صدقہ کرنے والا خیرات کرنے والا جو احسان جتلا رہا ہے یا تنز و تانے دے کر اس غریب کے دل کو دکھا رہا ہے تو ایسا شخص اپنی محنت سے کوئی سلا کل روز قیامت نہیں پائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق تعمائے اس میں بھی ریاکاری اور دکھلاو بہت زیادہ ہوتا ہے ہم کسی فرد مخصوص پر بدگمانی تو نہیں کر سکتے لیکن ہمیں خود اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ اگر ہم مہنگا جانور لے کر آتے ہیں اور اگر لوگ تعریف نہ کریں تو تعریف سننے کی اگر خواہش ہے اور دل میں یہ تمنا ہے کہ لوگ وابا کریں تو سمجھ جائیے کہ اس قربانی کی رقم ہماری ضائع ہو گئی دل میں یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ وابا کریں اور بسا اوقات تو لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو کھڑا کر دیتے ہیں اور جو بھی آتا ہے اس سے بار بار پوچھتے ہیں کہ جانور کیسا ہے اب ان امانو بھی نہیں آتے امال کا دار و مدان نیتوں پر ہے لیکن پوچھنے کی بسا اوقات یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ تعریف سننے کی خواہش دل میں اچھل لگی ہوتی ہے اب آپ جانتے ہیں کسی سے بھی آپ پوچھیں میں جانور کیسا لے کر آیا ہوں تو ہر کوئی تعریف ہی کرے گا اور اس سے انسان اپنے دل میں پھولتا ہے اللہ کی رضا کے لیے جانور لے کر آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کریں اے پروردگار جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی جس طرح تو نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی قبول فرمائی ہماری بھی قربانی قبول فرما قبولیت کی فکر ہونی چاہیے لوگ کیا کہتے ہیں واضح کرتے ہیں اس کی فکر نہ واللہ لا کومل القوم فرین اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا اب ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور مسل اللہ فکون اموالب تیغ امر ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنا مال اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ تصبیتم ان اور اپنے نفس کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں یعنی مال خرچ کرنے کی دو نیتیں ہیں ایک کہ اللہ راضی ہو جائے اور دوسری نیت یہ ہے کہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اس کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے اور اگر مال جمع کرنے کا عادی ہو اور خرچ نہ کرے تو محبت مال بہت بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو موت کے جھٹکے بھی اپنی جگہ سختی رکھتے ہیں یہ بھی بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے اور انتہائی وہ حسرت کے ساتھ جاتا ہے کہ میں اپنے مال سے جدا ہو رہا ہوں تو انسان اگر مال خرچ کرتا رہے تو خرچ کرنے کی برکت سے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے مال آتا ہے جاتا ہے لیکن نہ آنے کی خوشی رہتی ہے نہ جانے کا غم ہوتا ہے امام غزالی علیہ رنما فرماتے ہیں کہ تم نیکی کے مقام پر اس وقت پہنچو گے جب پتھر اور سونا تمہارے لیے برابر ہو جائے اب یہ مقام کیسے حاصل ہو تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت تو ہر ایک میں ہے پتھر اور سونے کا ڈھیر اگر رکھا جائے تو دونوں ہماری نظر میں برابر نہیں ہیں لیکن بزرگان دین کی نظروں میں دونوں برابر تھے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا اللہ کے کی فضل و کرم سے اور ہم اپنی محبت دنیا کا علاج اس طرح نہ کر سکتے ہیں کہ خوب اللہ کی راہ میں دیں جب انسان اللہ کی راہ میں دے گا ایک نہ ایک دن وہ تصور قائم ہوگا کہ جہاں میں نے دیا ہے آخرت میں مجھے وہاں پہنچنا ہے اور آخرت کی محبت پیدا ہوگی اور دنیا کی محبت میں کمی واقع ہوگی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے بات یہ ہے کہ جائز ذرائع سے آپ نے حاصل کیا یا نہیں جائز ذرائع میں خرچ کیا یا نہیں اس دنیا کی محبت ہے یا نہیں اگر دنیا کی محبت نہ ہو اور جائز ذرائع سے وہ حاصل کرے جائز ذرائع میں خرچ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کوئی کوتاہی نہ کرے تو وہ مال کوئی برا نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ خزانے کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں اگر مال دے تو ایسا دل بھی دے جو اس کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو جن بے غب وطن جیسے مثال اس باغ کی بے رب ربوا کہتے ہیں ایک ایسا علاقہ جو اونچائی پر ہو جیسے کوہے مری گلگت اور ایسے علاقے جو سرد علاقے ہیں ان علاقوں کو ربوا کہتے ہیں اور وہاں اگر بارش ہو وہاں جو درخت ہوتے ہیں جو باغات ہوتے ہیں بارش کی وجہ سے وہ دگنے پھل دیتے ہیں اور اگر بارش نہ ہو تو یہ اتنی بلندی پر ہوتے ہیں کہ ہر وقت ہوا میں نمی رہتی ہے یہ شبنم اور یہ نمی ان کے لیے کافی ہوتی ہے کم سلی میں جیسے وہ باغ جو ربوا پر ہو بلند مقام پر ہو وابل وابل تیز بارش کو کہتے ہیں اس باغ کو تیز بارش پہنچے فعت اکولہا دیا فعی تو وہ باغ دگنے پھل دیتا ہے بارش ہو جائے تو دگنے فعلم یوسف خا پھر اگر کسی سال تیز بارش نہ ہو فقول تو اسے شبنم کافی ہے یعنی وہ سدابار باغ ہے جسے خزا نہیں آئے گی وہ کبھی اجڑتا نہیں ہے ایسے ہی اللہ کی رام میں دینے والا اللہ کی رضا کے لیے دے کر احسان نہ جتلانے والا تانے نہ دینے والا ایسی نیکی کر رہا ہے کہ اس نیکی کا سلا وہ آخرت میں بھی پائے گا اور دنیا میں بھی پائے گا اللہ تعملون بصیر اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے یہ وہ تصور ہے جو ہر ختم قاضیہ شریف کے بعد جب ذکر ہوتا ہے تو یہ تصور قائم کیا جاتا ہے اور کئی بھائیوں نے بتایا کہ ختم قاضیہ شریف کی برکتوں سے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے جب یہ ذکر ہوتا ہے تو ایک عجیب سما ہوتا ہے دل اللہ کی یاد میں رو رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں اگر ہم ایک ہفتہ ختم قادریہ میں نہ آئیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری بیٹری چارج نہ ہوئی آپ بھی آئیے خواتین کے لیے ہر ہفتے کو دوپہر ڈھائی بجے سے لے کر سوا چار بجے تک قادریہ لان شہزادہ لان جیل چورنگی کے پاس یہ ختم شریف ہوتا ہے اور مردوں کے لیے ہر اتوار اثر تا مغرب مسجد باہر شریعت میں اللہ تبارک کو تعالی ہمیں یہ تصور قائم کرنے کی توف عطا کہ جو بھی کام کر رہے ہوں ہم یہ نہ دیکھے دنیا دیکھ رہی ہے بلکہ یہ دیکھیں میرا رب دیکھ رہا ہے جو ریا کر کے یا احسان جتلا کر یا ستا کر اپنے صدقے اور اپنے نیکی کو ضائع کرتے ہیں انہیں سمجھایا جا رہا ہے ایا ودو احاط کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان من انتق کہ اس کا ایک باغ ہو من نخیل خجور کا باغ ہو وہ آنا اور انگور کا باغ ہو وہ فرماتے فرماتے خجور اور انگور کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ عرب میں یہ دونوں پیداوار مالدار ہونے کی علامت ہوتے کیونکہ اور دیگر پھلوں کو اسٹور کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا کیونکہ اس زمانے میں ذخیرہ کرنے کے وہ انتظامات نہ تھے لیکن خجور یہ کئی سالوں تک بغیر سڑے قائم و دائم رہتی ہے خشک ہو جائے تو چھارے بن جاتی ہے انگور کشمش اور منقع میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے جو پیلے انگور ہیں وہ کشمش بن جاتے ہیں اور جو کالے انگور ہیں وہ منقع بن جاتے ہیں تو یہ وہ مال تھا کہ اگر نہ بکے تو نقصان کا کوئی امکان نہیں تھا اس لیے یہاں پر کھجور اور انگوروں کے باغ کا ذکر کیا گیا مراد یہ ہے کہ کسی نے ساری زندگی محنت کی ہو اب وہ بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اس کی فیکٹری ہے اس کا کاروبار ہے تجریب من حل انہار ان باغات کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں یہ بھی ان باغات کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے لہو فی ہاں اور نہ صرف کھجور رنگور ہوں بلکہ اس کے لیے ان باغات میں ہر قسم کے اور پھل بھی ہوں وہرو اور اسے بڑھاپا پہنچ گیا ہو وہ لہو ضرت اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں اب آپ بتائیے انسان بوڑھا ہو جائے اور کام کاج کے قابل نہ رہے اور وہ ریٹائر ہونے لگے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور بچے ابھی پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے کمانے کے قابل نہیں ہوئے فی زمانہ یوں سمجھے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اسے یہی امید ہوتی ہے اتنی بڑی فیکٹری ہے کوئی بات نہیں میرا بوڑھاپا بھی گزر جائے گا اور بچوں کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی ساری زندگی میں محنت مشقت کر کے اس فیکٹری کو میں نے سجایا ہے قرآن وجیفقان حمید نے فرمند سوچو کہ اتنی محنت کے بعد یہ چیز حاصل ہوئی ہو فواب نار پھر آگ کا بگولا آگ کے شعلے اس باغ کو پہنچ جائیں فاخ اور وہ آگ کے شولے اس باغ کو جلا دیں تو بتاؤ اس کا کیا افسوس کا علم ہوگا ساری زندگی نیکیاں کی اب وہ وقت تھا بروز قیامت جب لوگ نفسی نفسی کر رہے ہیں سورج سوا میل پر ہے آگ برسا رہا ہے زمین تانبے کی ہے جسم پر لباس نہیں لوگ پسینے میں کھا رہے ہیں عرشے الٰہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں اس وقت ایک امید تھی کہ میں نے نیکیاں کی ہیں نام اعمال کھلے اور وہ دیکھے کہ اس کی نیکیوں کو ریاکاری نے تباہ کر دیا ہے اس کے صدقے کو احسان جتلانے نے اور ستانے نے تنزو اور تانا کرنے نے تباہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا جس کے بعد درم و دینار نہ ہو نہیں میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو نیکیاں لے کر آئے گا مگر لوگوں کے حقوق اس نے ضائع کیے ہوں گے اور لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے پتہ یہ کس قدر ندامت اور افسوس ہوگا یہ مثال سمجھائی گئی کہ دنیا میں اگر باغ جل جائے فیکٹری تباہ ہو جائے بوڑھا آدمی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں افسوس کے مارے نیندیں حرام ہو جاتی ہیں لیکن دنیا کا کیا ہے چند سالہ زندگی ہے اب بڑھاپے کے بعد وہ کتنا عرصہ باقی رہے گا کسی کو نہیں معلوم مگر اگر آخرت تباہ ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی ہے اللہ تعالی ہمیں عقل سلی متا فرمائے قدالک کا اسی طرح یو بین اللہیات اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے لالکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو